La ilaha illallah, la ilaha illallah Tauheed-sunnah.com La ilaha illallah, la ilaha illallah This website per mullahiza for my Muntaz ulma-i-kiram ki Taqari, dars-i quran-u-hadith Islami kutub ka wasi zakhira Firq-i batida se اب آپ اس مبارک سلسلے کا اٹھاروں اےسٹھ کے واقعات سے معطر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فی المجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رب الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب الرحمن الرحیم. مالک الدین ابود کنست المستقیم سرات ولا نامتا جیسا کہ میں نے کل ارض کیا تھا سورت الفاتحہ ایک ایسی عظیم الشان صورت ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ ولا علیہ و, علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت مبارک نہ تورات میں اتری نہ انجیل میں اتری نہ زبور میں اتری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 اور اس کا نام بھی سب المسانی آیا ہے تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا والا قداطینا کا سب امین المسانی اللہ نے فرمایا, فرمایا تا کی ہم نے آپ کو عطا فرمایا سب المسانی تو قرآن نے جب کہا کہ ہم نے آپ اور یہ اترا مکے میں تو اس آیت کے اترنے سے پہلے اگر فاطیا اتر چکی ہو تو پھر اس آیت کا ترجمہ بنے گا اس لیے علماء نے فرمایا کہ سورت فاتحہ انزل اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولا علی و صحابی و سلامت کثیرن کثیر اور اسی طرح علماء کے نے فرمایا کہ اگر آپ پورے قرآن پاک پہ غور کریں تو پورے قرآن پاک کے بارے میں یوں تصور ایک دماغ میں رکھیں کہ ایک آپ نے سوال کیا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 قرآن کو اگر مضبوطی سے تھام لوگے تو سراط مستقیم پہ پہنچ جاؤ گے اسی لیے قرآن پاگ نے فرمایا وہ ان ہاضا سراطی مستقیمہ ستب اوہ ولا تب اسبل اسی لیے قرآن نے فرمایا وہ تسم بے حبل اللہ جمی انولا تفرق <رَكُو> اسی لیے میرے پاس نبی نے فرمایا قرآن جو ہے حب اللہ مدیم <الْمَتِين> اللہ کی مضبوط رسی جو ہے وہ قرآن ہے اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن کی پناہ میں آ گئے وہ ہدایت پا گئے اور جو قرآن سے اعراض کر گئے وہ ہلاک و برباد ہو گئے اسی لیے علماء نے فرمایا کہ سورت فاتحہ میں اللہ نے ہمیں جو سوال سکھلایا تھا تو گویا پورا قرآن جو ہے اسی کا جواب اور اسی طرح بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ سورت الفاتحہ یعنی اگر قرآن پاک کے سارے سورت البگرہ سے لے کر سورت الناس تک یعنی تمام مضامین کو اگر آپ غور کریں اور تفکر اور تدبر کریں گے تو ان نے کہا کہ خلاصہ جو ہے وہ سورت الفاتحہ میں آ جاتا ہے کیونکہ اہم مضامین قرآن کے کیا ہیں توحید اہم مضامین قرآن میں کیا ہے نبوت اور رسالت اہم مضامین قرآن میں کیا ہے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 اور اسی طریقے سے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے لیے خالص عبادت کا اعتراف ہے اسی سے خالص مدد مانگنے کا اعتراف ہے تو مسئلہ عروحیت اور بے تمام اسی کے اندر آ گیا اور پھر مالک یوم دین میں مسئلہ یوم جزا ہے مسئلہ معاد کا ذکر بھی فاتحہ میں آ گیا اور پھر اہ دن فراد المستقیم فراد الین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 تو پہلے سورت فاتح ہے اور پھر خواتین میں سورت البکرا یعنی سورت البکرا جہاں ختم ہوتی ہے نا جی بلاہ ما فلب آواتی انکم ہو تو ہلا اس میں آخر میں اور آخر میں اس کے اندر بھی کیا رب نالا تو آخر نہ ان نسی او اختانہ تو معلوم یہ ہوا کہ بندے کا کام ہی مانگنا ہے فاتحہ میں بھی ہمیں سوال سکھلایا گیا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 اسی لیے بعض آئی کرام گرام اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو اس بات پر بھی متفق ہو گئے کہ صورت الفاتحہ کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی یعنی انہوں نے کہا کہ جب تک آدمی چاہے اکیلا ہے کسی حال میں ہے جب تک سورت فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز جو ہے نماز نہیں ہوگی چاہے وہ یعنی مثلا سمجھے چاہے کہ وہ پرانے پاک کتنا پڑھ لے یعنی باقی قرآن کی کوئی سورت پڑھ لے لیکن فاتحہ نہیں پڑھی تو نے کہا کہ اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی کیونکہ سورت الفاتحہ جو ہے ان نے اتنی اہمیت ہے اور اتنی واضح اور اتنی سری حدیث موجود ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسیم السیرن کثیرا کی کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس لیے بعض ائمہ کرام رحمت اللہ علیہم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 تو بعض فرماتے ہیں ہو جائے گی اور بعض اما فرماتیاں نہ بالکل نہیں ہوگی جب تک کہ فاتحہ نہ پڑے اب یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ بھی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے علیحدہ مسئلہ ہے اس مسئلے کو سمجھیں اس مسئلے کے بارے میں امام شاپی رحمت اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ بھائی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی حدیث مبارک ہے کہ لا صلاح اللہ بے الكتاب کتاب تو چاہے مقتدی ہے امام ہے اکیلا ہے جماعت ہے جہری ہے فری ہے کوئی نماز ہے سب کو فاتحہ پڑھنی ہوگی اس لیے امام شبی رحمت اللہ علیہ کا مسلک جو ہے وہ یہ ہے وہ اسی آیت وہ اسی حدیث مبارک کو سامنے رکھتے ہیں کہ جب حضور نے فرما دیا کہ لا صلاح اللہ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 مقتدی کے دن میں سننا ہے مقتدی کے دن میں پڑھنا نہیں وہ برماتے ہیں البتہ زوہر ہے یا اثر ہے یعنی سرری نوازی ہیں جس میں مقتدی امام کی قرات سن نہیں سکتا ہے وہ برمادے اس کے اندر مقتدی بھی پڑھے یا وہ برماتی ہیں کہ یوں سمجھو کہ اگر فجر میں اور مغرب میں اور عشاء میں امام سے مقتدی اتنی دور ہے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 پڑتا ہے اکیلا آدمی ہو تب بھی فاتحہ پڑھتا ہے اختلاف کی صورت کب ہے کہ جب امام ہے اور مختی پیچھے کڑا ہے تو اب مختی کیا کرے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مختی کا کام یہ ہے کہ وہ خاموش رہے امام کا پڑھنا جو ہے وہ مختدی کے پڑھنے کے قائم مقام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں آ گیا اضا کریل قرآن ا لہوان ستھو لہ تو <تُرْحَمُن> کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تمہارا کام کیا ہے کہ تم سنو بھی اور چپ بھی رہو تمہارے ذمہ دو کام ہیں ایک ہے استماع سننا اور ایک ہے چپ رہنا اگر تم چپ رہو گے اور سنو گے تو اللہ کی رحمت میں آؤ گے تو اب اللہ کی رحمت مشروط ہے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 اب امام کہے غیر علیہم علیہ تو تم کیا کہو تو اب کے اتنی بڑی وضاحت کے بعد بھی کوئی شبو رہ گیا کہ امام کے ذمے کیا تھا غیر المغضوب علیہم امرالین یہ فاتیا کیجیے پڑھنا کس کے ذمہ تھا اور ہمارے ذمے کیا بچا آمین کہنا ہے ورنہ حضور برماتے نا جب وہ پڑھے الحمدللہ رب العالمین تم بھی پڑھو الحمدللہ رب العالمین جب وہ پڑھے الرحمان الرحیم تم بھی پڑھو الرحمن الرحیم صورت فاتحہ تو الحم سے شروع ہوتی ہے غیر المغضوب علیہم الدوالین سے شروع نہیں ہوتی تو غیر المغضوب علیہم الدوالین تو ختم ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جب امام پڑھے غیر المغضوب علیہم وبال اب جب، اب تمام مقتدیوں کا وظیفہ کیا ہے وہ کہیں آوی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 گئی تو لہذا نماز بغیر فاتحہ کے نہ رہی اور پھر اس حدیث پہ بھی عمل ہو گیا جس کا امام ہو وہ گراج کرے مقتدی کی گراج جو ہے وہی امام کی گراج مقتدی کے لیے کافی ہے اور صحیح مسلم کی حدیث پہ بھی عمل ہو گیا کہ جب امام پڑے تو تم چپ رہو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 اور اجنا صحابہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور بڑے بڑے جدید القدر صحابہ ان سب نے بھی اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ اگر امام ہے تو پھر امام کا پڑنا جو ہے وہ مقتدی کے لیے کافی ہے لیکن اتنے دلائل کے باوجود یاد رکھیں ہم تمام ائمہ کو برحق سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کیونکہ ان کا مقصد بھی ایک علم کی تحقیق تھا ان کا مقصد بھی حضور پاک کے فرمان پہ پہنچنا تھا ان کا مقصد بھی حضور پاک کی اتباع کرنی تھی باقی اگر کہیں فہم میں اختلاف ہو گیا کہیں سمجھنے میں اختلاف ہو گیا کہیں اور اختلاف آ گیا تدبر دپر میں آپ فرق آ گیا تو ان میں کوئی ان کی بدنیتی نہیں تھی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 سلمسلیمن کثیرن کثیرہ اللہ کے کروڑوں سلاۃ سلام ہوں میرے بدنی پاک کی ذات پہ آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا فرمایا کہ لا صلاة صلاة لا صلاة اللہ صلاح صلاح سلوسلا اللہ بھی بنی قریدا اوکما کا کالن صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ تمام میری جماعت فوج کی جو مجاہد تھے حکم دیا کہ اسر کی نماز نہ پڑھو مگر بنی قریدا میں بنی قریدا یہودیوں کی بستی تھی حضور نے فرمایا کہ جلدی اسر کو پہنچو اور ان کا محاصرہ کر لو گھیرے میں لے لو لو صحابہ کی جماعت دوڑ پڑی ابھی راستے میں تھے مدینے پاک سے نکلے بنی قریدا میں نہیں پہنچے اصل کا وقت آ گیا تو باد صاحب نے کہا بھی جلدی جلدی نماز پڑھ لو اور چلے صحابہ نے کہا حضور نے فرمایا کہ نہیں اسر کی نماز پڑھو بنی قریدا میں ہم تو جب تک بنی قریدا میں نہیں پہنچیں گے نماز نہیں پڑھیں گے حضور کا حکم ہے کہ اسر کی نماز ہم نے پڑھنی ہے بنو قرضہ میں ان صحابہ نے کہا اللہ کے بندے منشیا حکم یہ تھا کہ جلدی کرو دیر نہ کرو یہ منشیا حکم نہیں تھا کہ راستے میں نماز کا وقت ہے تو نماز ہی چھوڑ دو یا اگر ہمیں پہنچے پہنچے اثر کا نماز کا وقت چلا جائے تو ہم نماز چھوڑ دیں اللہ نے قرآن میں نماز کے اوقات معین کر دیے ہیں نماز کے اوقات تو تبدیل نہیں ہوں گے حضور کے فرمان کا منشیا یہ تھا کہ جلدی پہنچو یہ نہیں تھا کہ راستے میں کسی کو پیاس رکھے تو پانی بھی نہ بھی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 جنہیں مقام امامت عطا فرمایا جنہیں تفقوف دین عطا فرمایا اور پھر ان کا زمانہ اقرب زمانہ ہے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ والا و صحاب ہی وسلم تسلیم کسیرن کسیرہ کا ان تمام کا مقصد کیا تھا اتباع سنت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں کہیں ان کے فہم میں اختلاف ہو گیا کہیں کہیں ان کے سمجھنے میں اختلاف ہو گیا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 تو نے کہا اس کو کافر نہ کہو کیا پتہ کہنے والے کا یہی ایک پرسینٹ مراد ہو اور وہ ننانوے پرسینٹ اس کے دماغ میں بھی نہ ہو یہ تم اپنی طرف سے سوچ رہے ہو تو اسلام نے کتنی بڑی احتیاط کا ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر کسی کا کوئی کال پڑے یا کسی کی کوئی بات پڑھیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو کہیں اللہ رحمت کرنا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 حتیٰ کہ ابن کسیب رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے بھی ایک بڑی کتاب لکھی ہے بڑی اچھی السنافی اسماء اللہ الحسنہ یعنی اللہ کے ناموں کو جمع فرمایا ہے کیونکہ ابن کسیب احمد اللہ علیہ بھی بڑا عظیم آدمی تھا نا جی محدث بھی تھا مفسر بھی تھا فقیر بھی تھا مورخ بھی تھا ماشاءاللہ اللہ اللہ نے تمام علوم کا مجموعہ بنایا تھا رحمت اللہ علیہ اور اللہ نے ان کے اخلاص کو کیسے قبولیت بخشی ہے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 اس کو یعنی عام آدمی سے پوچھے تھے جی کتاب رہی جی بخاری شریف بھائی نام کیا ہے اس کا تو نام ان کو نہیں ایسا بس بخاری شریف تو اس کی ادا و بیچارے نام بھی نہیں جانتے لیکن اللہ نے ایسا مقبول فرما دیا یعنی آدمی حیرت ہوتی ہے یہ اللہ کی شان ہے اللہ تبارک مطالعہ جن کی محنتوں کو قبول فرما لے اصل بات یہ ہوتی ہے میرے عزیز کے اخلاص کی بات جیسے شاہ ولی اللہ محدس دہلوی رحمت اللہ علیہ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 اسی لیے بڑے بڑے علماء نے ترجمہ کیا اور بعض متنجبین ایسے بھی پیدا ہوئے جن سے غلطیاں ہوئیں جن سے خطائیں ہوئی اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اب تو ہماری تو بدقسمتی ہے ہم تو ایک ایسے دور میں آگئے میں اگلے دن بیٹھے ہوئے اخبار میں پڑھ رہا تھا وہ ایک کوئی گانے والا ہے کوئی سنگر قسم کا کوئی آدمی ہے بھٹی بدنی نیت حسین کیا نام ہے اس کا میرے خیال میں ہوگا بھی ملا نشی ہوگا نام ایسا لگتا ہے اندازہ یہ دیکھا میں بھی قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں میں نے کہنا اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ اب جب یہ گانے والے اور میراسی قرآن لکھنے پہ آ جائیں جنہوں نے کبھی نورانی قیدا بھی نہ پڑا ہو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 اپنی عقل جب آ گئی تو اب قرآن اور حدیث اور جن کے دماغوں میں یہ ہے کہ نہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ قربان بحریم با بالغل کا اللہ نے حکم دیا ہے پمن تمتا اگر کوئی متمتے ہو یا کارن ہو تو اس کو قربانی دینی ہوگی اور حضور نے فرمایا سنت ابھی ابراہیم تمہارے ابے کی سنت ہے اور یاد رکھو ایک چیز ہوتی ہے مثلاً آپ کہتے ہیں نا جی ایک جان کا بدلہ ہے جان کا بدلہ تو ہو گیا لیکن روح جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس کا کوئی بدلہ یعنی انسان کے اندر کتنی چیزیں دو چیزیں ایک جان ہے اور ایک رو ہے روح زیادہ قیمتی ہے یا جان زیادہ قیمتی ہے جان کی سد کے تو آپ ساری زندگی کرتے رہتے ہیں تو جب آپ قربانی کرتے ہیں وہ دار چیز ہے نا گویا تم اپنے روح کی طرف سے قربانی دے رہے ہو اللہ دوبارک و دا کی اس کے اندر حکم دے ہے اب اس کا احمد غیر روح والی چیز تو بن ہی نہیں سکتی پیسے کیسے بنیں اس کا عمد اگر پیسوں میں تم روح ڈال دو تو پھر ہم لے لیں گے لیکن اس لیے جن کی دماغ میں قرآن اور حدیث ہوگا وہ کہیں گے بھی نہیں حضور بھی تو پیسوں کا حکم دے دیتے کہ بھائی اونٹ دیبے نہ کرو پیسے دے دو خیرات کر دو لیکن فرمائے گے نہیں اونٹ دبے کرو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 اور خدا کی قدرت ہے کہ جنت کے دروازے بھی ساتھ ہیں اور اللہ کا بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو کتنے آزاد سجا کرتا ہے سات آزاد سجا کرتا ہے یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ ہفتے کے دن بھی سات ہیں آسمان بھی ساتھ ہیں زمینیں بھی سات ہیں طواف کے چکر بھی ساتھ ہیں سات بین المروا کے چکر بھی سات ہیں جنت کے دروازے بھی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 وہ اگر چاہتے وہ اگر چاہتے تو زیادہ بھی کر سکتے تھے اور کم بھی کر سکتے تھے تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر بھی کوئی اللہ کی طرف سے حکمتیں ضرور ہیں جس پر ہمارا ایمان ہے تو اسی طرح اس فاتیہ کا نام سب المسانی بھی ہے اور بعض نے فرما مسانی کا معنی متکر یعنی بار بار کیا معنی ان نے کہا نظرت بے مکہ و نظرت پہ کہ یہ سورت ایک دفعہ مکے میں نازل ہوئی اور ایک دفعہ میرے بدری پاک پہ مدینے پہ نازل ہوئی